www.tasqran.com الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله, فعلى الله تبكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم تم صدق یقن الحمد الحمدللہ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز یونس کی آیت نمبر اکہتر سے کر رہے ہیں اور جو آیات میں نے تلاوت کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اور اس سے بعد والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے اور پرانے کریم میں کئی مقامات پر اللہ نے سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کے قصے بیان فرمائے ہیں اس لیے کہ ان قصوں میں ایمان والوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا بڑا سامان ہے یاد رکھیں کہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کے جو اصول اللہ نے پہلے انبیاء کی امتوں کے لیے بیان فرمائے وہی اصول آج بھی ہیں اللہ کے اصول بدلے نہیں ہیں اور اللہ قرآن کریم میں کہتے ہے اللہ تبدیل علی اللہ اللہ کے کلمات اللہ کے وعدے اللہ کے احکام اللہ کے اصول وہ کبھی بدل نہیں سکتے ہیں کل کے انسان کو بھی کامیابی مل سکتی تھی اور ملتی تھی اللہ کی مان کر اور وہ ناکام ہوتا تھا اللہ کی نافرمانی کر کے آج کے انسان کو بھی کامیابی مل سکتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان کر اور اگر نہیں مانے گا تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا کل بھی سچ میں نجات تھی جھوٹ میں ہلاکت تھی آج بھی ایسی ہے کل بھی ایمان میں اللہ کی رضا تھی اور کفر میں اللہ کا غضب تھا آج بھی ایسی ہے کل بھی اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا تھا اور نہ سے اللہ ناراض ہوتا تھا آج بھی ایسی ہے تو تو اللہ کے اصول نہیں بدلے ہیں اس لیے اللہ پاک ان واقعات کو بیان کرتے ہیں تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں اور جو لوگ کامیاب ہوئے ان کے نقشے قدم پر چلیں اور جو ناکام ہوئے ان کے ناکامی کے جو اسباب تھے ان سے بچنے کی کوشش کریں اب جیسے حضرت نوح علیہ اسلام کا یہاں قصہ ہے تو پہلے تو یہ جان لیں کہ حضرت نوح علیہ السلاۃ اسلام کی قوم جو تھی یہ عراق میں آباد تھی اور تورات کہتی ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان نو پشتوں کا فاصلہ ہے نو آبا اجداد اور ہیں حضرت نو علیہ اسلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان اتنا تھوڑا سا فاصلہ تھا جو سمجھیں کہ انسان کو دنیا میں آباد ہوئے ابھی زیادہ سے زیادہ چھ سات صدیاں آٹھ صدیاں گزل ہوں گی کہ انسان شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حیرتنو علی السلاط اسلام کو توحید کی اور اللہ کی عبادت کی دعوت دینے کے لیے دنیا میں بھیجا اور قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت نور علیہ اسلام اپنی قوم کو ساڑھے نو سو سال دین کی دعوت دیتے رہے لیکن قوم نے مان کر نہیں دیا قوم تکزیب پر کفر پر شرک پر اور انکار پر اڑی رہی تو یہاں فرمایا کہ وطلو علی ہند ان کے سامنے نوح علی اسلام کا قصہ پڑھ دیجیے دی ان کو نوح علی اسلام کا واقعہ سنا دیجیے دی اس قال علی قو ہی ایک بات اور عرض کر دوں قرآن کریم میں سوائے حضرت یوسف علیہ اسلام کے قصے کے اللہ پاک نے کسی نبی کا قصہ ایک جگہ اول سے آخر تک پورا بیان نہیں فرمایا بلکہ ہر نبی کا قصہ پورے قرآن میں بکھرا ہوا ہے کچھ حصہ اس پارے میں ہے کچھ حصہ اس سے اگلے پارے میں ہے کچھ حصہ اس سے اگلے پارے میں ہے چنانچہ سارے اجزاء کو ملانے سے پھر پورا قصہ سمجھ میں آتا ہے البتہ یہ ہے کہ ایک سورت قرآن کریم میں سورہ نوح بھی ہے تو اس سورہ نوح کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں اللہ پاک نے سوائے حضرت نو علی اسلام کے کسی اور نبی کا قصہ بیان نہیں کیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں حضرت نوح علیہ اسلام کا پورا قصہ آ گیا بلکہ آپ کے قصے کے بعض اجزاء دوسرے پاروں کے اندر بھی آئے ہیں اب جیسے یہاں پر فرمایا کہ بتلو علی نبا انوہ ان کو نوح کا قصہ بیان کر دیجیے دی اس قال علی قوم ہی جب نوح نے اپنی قوم سے کہا ممم. یا قوم اے قوم قوم قوم قبول مقامی اگر تم پر میرا تمہارے درمیان رہنا متکیری بھی آیات اللہ اللہ کی ایتوں کے ذریعے سے باز کرنا گرا گزرتا ہے تمہیں تکلیف ہوتی ہے تم برداشت نہیں کر سکتے تو میں یہ کام چھوڑ نہیں سکتا کہ اللہ کا پیغام تم تک پہنچانا چھوڑ دوں اللہ کی آیات تمہیں سنانا چھوڑ دوں توحید کی دعوت دینا چھوڑ دوں میں اس کام سے باز نہیں آ سکتا میں تو یہ کام کرتا رہوں گا تم جو کر سکتے ہو تم کر لو اب پہلے اس کو عربی میں کہتے ہیں عربی قیدے کے مطابق پہلے دو شرطیں ہیں اس کے بعد جزا ہے یعنی اللہ کا نبی فرما رہے ہیں اگر میرا تمہارے درمیان رہنا تمہیں اچھا نہیں لگتا اور اگر میرا باز کرنا تمہیں اچھا نہیں لگتا تو تم یہ کر لو دو جو چاہتے ہو کر لو فا اللہ ہی توکل تو میں اللہ پر توکل کرتا ہوں فا او امرکم یہ, یہ ساری اس کی جزا ہے اب چونکہ ساڑھے سو سال اللہ کے نبی نے ان کو دین کی دعوت دی تو ایسے ظالم تھے کہ ان کو اللہ کے نبی کا اس بستی میں رہنا یہ بھی گوارہ نہیں تھا بلکہ اللہ کے نبی کی صورت کا نظر آنا اور اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھنا یہ بھی گبارہ نہیں تھا چنانچہ اللہ باغ نے سورہ نوح میں بیان کیا میرے اللہ میں کیا کروں میں نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا بڑی دعوت دی ہارا میرے اللہ میں نے ان کو دن کو بھی دعوت دی ایمان کی میں نے رات کو بھی دعوت دی انی دعوت قومی لیلم لمبن ہارا فلم دعائی اللہ فرارا لیکن میں جتنا ان کو بلاتا ہوں اتنا ہی دور بھاگتے ہیں و انی کلا داؤت ہم لطف جب بھی ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آؤ میرے اللہ کے سامنے آؤ اور اللہ سے معافی مانگو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو کیا کرتے ہیں یا اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ ہم تو سنتے ہی نہیں ہیں ہم تیری آواز تیری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں بس بخشوں سیاہ اور اپنے چہروں پر کپڑے ڈال لیتے ہیں ہم تیری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے اے اللہ انہوں نے بڑا تکبر کیا بڑا تکبر کیا جتنا میں سمجھاتا ہوں اتنے ہی زیادہ یہ انکار کرتے ہیں جتنا زیادہ بلاتا ہوں اتنے ہی زیادہ بھاگتے ہیں اللہ اکبر حقیقت میں اگر نور علیہ اسلام کی قوم کی ایک جھلک دیکھنی ہو تو یہ ہمارے جو جہالت زدہ دیہات ہیں وہاں آپ چلے جائیں بعض ایسے بد نصیب ہوتے ہیں وہ دور سے کسی کو دیکھیں گے دین کی دعوت دینے والے کو تبلیغی جماعت والوں کو دیکھیں گے یا دیکھیں گے کہ یہ ہمیں نماز کے لیے بلانے کے لیے آ رہا ہے راستہ بدل جائے راستہ بدل جاتے ہیں اور ان سے ملنا گوارا نہیں کرتے بعض اوقات ہمارے تبلیغ والے اللہ ان کو جزا دے یہ بڑی کوشش کرتے ہیں ان کی دعوت کرتے ہیں ان کو کہتے اکرام ہم نے دیہاتیوں کا اکرام کیا دعوت کرتے ہیں کہ شاید کھانا کھا کر یہ ہماری بات سنیں کھاتے ہیں چپچے سے کھاتے ہیں خوب ڈٹ کر کھاتے ہیں اور جب کھانا پینا کھا لیا ہاتھ اصاف کے السلام علیکم گئے کہتے کیسا اپنے دل میں سوچتے ہیں بلکہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے بھی ہیں دیکھو کیسا بےقوف بنایا ہے؟ کھانا بھی کھا لیا نماز بھی نہیں پڑی <laughs> یہ کیا یاد کریں گے ہمیں آئے پھنسانے کے لیے تو اس کو سمجھتے کہ ہم بڑے چلاک ہیں بڑے چلاک ہے دیکھو کھانا کھا لیا نماز نہیں پڑی یعنی یہ مسلمان کا حال ہے تو تم ان کافروں اور مشرقوں کا حال خود سمجھ لو کہ وہ کیسے ہوں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان سے کہ اگر تمہیں میرا یہاں رہنا گوارا نہیں ہے اور میری بات سننے سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو پھر یاد رکھو کہ میں تو بات نہیں آؤں گا میں تو دین کی دعوت دیتا رہوں گا جب تک میرے جسم میں جان ہے میں اللہ کے راستے کی طرف بلاتا رہوں گا فال اللہ ہی باقی رہا یہ معاملہ کہ تم بڑے طاقت والے ہو میں کمزور ہوں تم زیادہ ہو میں اکیلا ہوں تو یاد رکھو ف اللہ ہی توکل میں نے اللہ پر توکل کر لیا میں اپنے اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں تم پر نہیں فجمی او امرکم مشرقا اکم. اپنی تدبیر پختہ کر لو اپنے شرکا کے ساتھ یعنی مجھ سے کیسے نمٹنا ہے اس کے بارے میں جو تدبیر کرنا چاہتے ہو کر لو اور اکیلے نہیں اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر اپنے معبودوں کے ساتھ اپنے بتوں کے ساتھ مل کر جو تدبیر کرنا چاہتے ہو وہ کر لو میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو سم ملا امرکم علی کم تیسری بار پھر تمہارا معاملہ تمہاری تدبیر تم پر پوشیدہ بھی نہ رہے چوتھی بات سم مکدو الیا پھر میرے خلاف جو فیصلہ کرنا ہے کر دو بلا تم ذرون پانچویں بات اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو اللہ اکبر اللہ کے نبی کو اللہ پر کتنا اعتماد ہے اکیلا ہے اللہ کے نبی اور دوسری طرف پورا ملک ساری آبادی سارے سردار سارے وڈیرے ادھر حکومت اور اختیار اور اقتدار اور دولت اور ادھر کچھ بھی نہیں لیکن اللہ پر توقع لے فرمایا کہ جو کر سکتے ہو کر لو یہ جو حضرت نور اسلام نے فرمایا کہ اپنے شریکوں کو بھی ساتھ ملا لو تو اس لیے کہ عام طور پر جو مشرک ہوتے ہیں ان کو جب توحید کی یا ایمان کی دعوت دی جائے تو اپنے معبودوں سے بڑا ڈراتے ہیں ہمارے معبود تمہارا ستیہ ناش کر دیں گے کوئی قبروں سے ڈراتا ہے کوئی قبروں سے ڈراتا ہے کوئی پیروں سے ڈراتا ہے کوئی درختوں سے ڈراتا ہے اگر تم نے ہمارے بزرگ کے خلاف ہمارے بابے کے خلاف بات کی تو تمہارا ستیہ ناش کرتے تو یہ چیز صرف ان مشرکوں میں نہیں تھی ہمارے بعض کلمہ پڑنے والے قبر پرست پیر پرس بھائیوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے یہ بھی ڈراتے ہیں ایسی بات نہ کرو ورنہ یہ بابا بڑا طاقت والا ہے بڑا کرنی والا ہے بڑا پہنچا ہوا ہے یہ تمہارا کاروبار تباہ کر دے گا تمہاری اولاد کو تباہ کر دے گا طریقے سے ڈھراتے ہیں اللہ اکبر اپنے والد صاحب کا ذکر کر رہا ہوں نصیحت کے لیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دیا تو میرے والد صاحب سیدھے سادے دہاتی تھے کوئی پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے سکون کچھ پڑا ہوا تھا لیکن دین کی تعلیم نہیں تھی بالکل نہیں تھی لیکن توحید میں بڑے پکے تھے عقیدہ توحید میں بڑے پختے تھے میں نے شاید ہی کوئی ایسا شخص توحید میں پختہ دیکھا ہو جیسے ان کو دیکھا یہ دو جنوں والے اور پریوں والے یہ عامل بابے اور تاویز گنڈا کرنے والے اور جادو کا توڑ کرنے والے لوگ ہیں اکثر ان کو وہ چیلنج دیتے تھے کہ اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو مجھے جو چاہو کر لو میرے اوپر جن مسلط کر لو مجھے جادو کر دو جو کر سکتے ہو کر لو کیونکہ اللہ کے سوا میرا یقین ہے کہ اللہ کے سوا میرا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہ اکثر ایسے کہتے رہتے تو یہ جو جاہل قسم کے ملنگ ہوتے ہیں ان کے بھی بہت خلاف تھے تو ہمارے گاؤں میں ایک میلہ لگتا تھا اس میں یہی ناچ گانا ہوتا تھا لیکن ایسا نہیں آج کل تو زیادہ ترقی کر کے کنجریاں بھی آتی ہیں وہ صرف ملنگ ہی آ کر ناچتے تھے اس میں ملنگ ناچتے تھے قبر پرستی کرتے تھے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے تھے تو والد صاحب ہمیشہ ان کے میلے میں رکاوٹ ڈالتے تھے تو اللہ کی شان اسی زمانے میں میں پیدا ہوا اور ساڑھے تین سال کی عمر ہوگی کہ یہ مجھے پولیو یا فالد کی وجہ سے یہ تکلیف ہو گئی معذوری ہو گئی تو وہ ملنگ کہتے تھے کہ اس نے چونکہ ہمیں تنگ کیا ہے تو اس لیے بابا جی نے یوں کر دیا ہے تو والد صاحب فرماتے تھے کہ بھائی یہ حرکت تو میں نے کی ہے نا تمہیں میں نے تنگ کیا تمہارے گھوڑوں کو میں نے کھولا تمہیں پٹائی میں نے لگائی ہے یہ تو معصوم بچے کچھ نہیں کیا تو اگر واقعی تمہاری قدرت میں کچھ ہے تمہارے اختیار میں ہے تو میری ٹانگے توڑ دو یعنی چیلنج کرتے تھے ورنہ آدمی کے دل میں خیال آتا ہے بسوسا آتا ہے ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ بابا جی کر ہی دیں تو وہ اتنی ضرورت کے ساتھ کہتے تھے کہ تم میری ٹانگے توڑ دو جو کر سکتے ہو کر لو یہ تو بچہ ہے اس کا کیا گنا ہے تو یہ عام طور پر جو ہوتے ہیں قبر پرست لوگ یا بابوں کو پوچھنے والے کہ بابا عزت بھی دیتا ہے بابا دولت بھی دیتا ہے بابا خوشحالی بھی دیتا ہے بابا اولاد بھی دیتا ہے بابا بیٹے بھی دیتا ہے تو یہ ڈراتے ہیں اگر ان کو سمجھایا جائے یا ایسی ویسی حرکت کی جائے تو ڈراتے ہیں اگر تم نے ایسا کچھ کیا تو بابا سخت نقصان پہنچائے گا ابھی حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا تو ایک درخت تھا بڑا پرانا بہت پرانا ٹہلی کا درخت اور اس کے قریب قبر تھی تو اتفاق کی بات وہاں کو ترقی کام ہو رہا تھا تو کوئی مشین ٹوٹ گئی تو اب ہمارے قبر پرست بھائیوں نے تو کہنا شروع کر دیا کہ یہ بابا جی نے مشین توڑی ہے انہوں نے مشین خراب کی ہے کیونکہ ان کی یہاں قبر ہے یہاں وہ کسی کو آنے نہیں دیتے بڑے جلالی بابا ہے اور اکثر کے بارے میں کہتے ہیں بابا بڑا جلالی ہے تو انہوں نے پھر ہوتے جب کسی نے انکار کیا کہ نہیں بھائی بابا جی تو ایسے نہیں بابا جی کا کیا تعلق ہے تو انہوں نے چیلنج دے دیا کہ اگر اس درخت کو کوئی کاٹ کے لے جائے تو ہم ایک لاکھ روپیہ انعام دیں تو کچھ اللہ کو ماننے والے توحید پرست انہوں نے اس چیلنج کو قبول کر لیا اور باقاعدہ اس کا معاہدہ لکھا گیا استعم پر لکھا گیا گواہوں کی موجودگی میں لکھا گیا کہ اگر ہم اس کو کاٹنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر یہ بھائی ایک لاکھ روپیہ دیں گے اگر ہم کامیاب نہ ہو سکے تو ہم دیں گے معاہدہ لکھا جا چکا گواہوں کی موجودگی میں بڑا مجمع جمع ہو گیا اور ویڈیو کا انتظام بھی انہوں نے کر لیا اب اللہ کی شانی ہے چونکہ درخت بڑا پرانا تھا بڑی بھاری درخت تھا تو اس پر جو کرین لگائی کھینچنے کے لیے تو زنجیر ٹوٹ گئی اب تو انہیں تکبیر, یا رسول اللہ اور یا غوث آزم پکارنا شروع کیا دیکھا اور اور گے بڑھو ابھی دیکھ, ابھی دیکھتا ہے بابا تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے تو وہ دوسری زنجیر لے آئے پھر لائی غرض یہ کہ انہوں نے آدھے گھنٹے کے اندر سارا درخت ویو کھیل لیا اور آ, الیکٹرونک آرا لا کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے اب یہ بچارے بابے کی قبر پر کھڑے ہیں اللہ کے واسطے ہماری عزت بچا لے اللہ کے واسطے ہماری عزت بچا لے ان کو سلیل کر دے تباہ کر دے وہابیوں کو لیکن بابے بچارے نے کچھ نہیں کہا <تصفح> وہ تو اپنے معاملے میں ہے تو بہرحال یہ ارد کر رہا تھا کہ اکثر یہ لوگ ڈراتے ہیں کہ اگر تم نے ایسی بات کی تو ہمارا بابا ہمارا یہ قبر والا تمہیں بڑا نقصان پہنچائے گا تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنی تدبیر پختہ کر لو اپنے شریکوں کو ساتھ ملا کر اکیلے نہیں ان کو بھی ملا لو جتنے تمہارے بت ہیں بدھ ہے سوا ہے یگوس ہے یعق ہے نصر ہے یہ پانچ بڑے بت تھے علیہ السلام کی قوم کے تو فرمایا کہ ان کو ساتھ ملا لو اور پھر میرے خلاف تدبیر کرو اور مجھے بالکل مہلت نہ دو جو کر سکتے ہو وہ کر دو. یہ مسلمان کا یقین ہونا چاہیے میں اکثر عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں میرے بھائیوں بزرگوں کہ آج جو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ ایمان کمزور ہو گیا یقین کمزور ہو گیا اللہ پر ایمان نہیں ہے وسائل پر ایمان ہے اسباب پر ایمان ہے اور پھر توہمات ہیں وسوسے ہیں کمزور عقیدے ہیں ان کو لے کر لوگ پھرتے ہیں چنانچے جس کو دیکھیں تو وہ کسی نہ کسی بسمسے کا شکار ہے اب عامل بھائی جو ہیں آج ہمارے سب نہیں آئے تو ہمارے عامل بھائی جو ہیں اللہ ان کو ہدایت دے ان کے پاس جو چلا جائے اس کو وہمی بنا دیتے کہتے تیرے اوپر کسی نہ کسی کا سایہ ہے اور کسی نہ کسی کا اثر ہے کسی نے کچھ کیا ہوا ہے جادو کا اثر ہے تعویذ کا اثر ہے اور جن کا اثر ہے بس کسی نے کچھ کیا ہوا ہے اور لوگ فوراً مان لیتے ہیں ان کو پیسے بھی دیتے ہیں خدمت کرتے ہیں ان کی اپنا ایمان بھی ضائع کرتے ہیں. اللہ اکبر جنکہ ہمارے جیسے لوگوں کو بکرے کا گوشت نصیب نہیں ہوتا اور عاملوں کے ہاں اتنے اتنا آتا ہے کہ وہ تقسیم بھی کرتے ہیں آنے. ان کو دیتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں دیتے وہاں پھنس جاتے ہیں تو دیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ہماری مشکل حل کر دے اللہ اکبر یقین کمزور ہو گیا بھائی دل میں یہ یقین بٹھائیں کہ اگر اللہ ہمیں نفع دینا چاہے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا اور اگر اللہ ہمیں نقصان دینا چاہے تو کوئی نفع نہیں دے سکتا اگر ہمیں اللہ بیٹا دینا چاہے تو کوئی بیٹی نہیں دے سکتا اور بیٹی دینا چاہے تو کوئی بیٹا نہیں دے سکتا جو اللہ کا دستور ہے ویسی ہو کر رہتے ہیں اللہ سب سے زیادہ طاقت والا ہے اور اللہ کے آگے اللہ کے آگے اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا مطلوب علی ہمبا فرمایا کہ ان کے سامنے علی السلام کا قصہ بیان کیجئے اس کال قوم ہی قوم جب انہیں اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اگر تم پر بڑا مشکل گزرتا ہے میرا ٹھہرنا اور اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے واضح و نصیحت کرنا تو میں اللہ پر توکل کرتا ہوں تم اپنی تدبیر کو پختہ کر لو اپنے شریکوں کے ساتھ پھر تم پر تمہاری تدبیر پوشیدہ بھی نہ رہے پھر میرے خلاف جو فیصلہ کرنا ہے وہ کر دو اور مجھے بالکل مہلت نہ دو ان طلعی تم اگر تم اراض کرتے ہو میری بات نہیں مانتے ہما سلط کو من اچر تو یاد رکھو میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانتا میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانتا پہلے اللہ کے نبی نے نفی فرمائی خوف کی اب نفی فرمائی لالچ کی مجھے تمہارا کوئی ڈر بھی نہیں ہے تمہارے معبودوں کا تمہارے بتوں کا کوئی خوف بھی نہیں ہے اور میں تم سے کوئی امید اور لالچ بھی نہیں رکھتا میں تم سے کوئی لالچ نہیں رکھتا کوئی تما نہیں کوئی امید نہیں کوئی اجرت نہیں مانگتا اللہ میری اجرت تو صرف اللہ کے ذمے ہے یاد رکھیے دین کی دعوت دین کی دعوت یہ بے لوس ہونی چاہیے بغیر اجرت کے ہونی چاہیے وہ خطیب حضرات جو دین کی دعوت پر باقاعدہ لوگوں سے پیسے مان کر لیتے ہیں وہ نبیوں کے طریقے پر نہیں چلتے ہیں وہ دعوت نہیں دیتے وہ ایک کاروبار کرتے ہیں ایک پیشہ بنا رکھا ہے لوگوں نے وہ امیر تو ان اکو من المسلم اور فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں یہ اللہ کے نبی فرما رہے مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں مقصد یہ کہ جس چیز کی میں دعوت دوسروں کو دیتا ہوں پہلے خود اس پر عمل کرتا ہوں میں دوسروں کو دعوت دیتا ہوں مسلمان ہو جاؤ لیکن سب سے پہلے میں مسلمان ہو گیا ہوں میں مسلمان ہو گیا ہوں اور آپ کو بتاتا رہتا ہوں بھائی اسلام کیا ہے اسلام کیا ہے اللہ کے حکم کے سامنے جک جانا اللہ کی چاہت کے سامنے اپنی چاہت کو مٹا دینا یہ ہے اسلام اور اسلام یہ تمام انبیاء کرام علی مسلام کا دین تھا سارے انبیاء کا دین اسلام شریعتیں الگ لیکن اصول ایک ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے الانبیاء کے المبیاد انبیاء جو ہے یہ اللہ بھائی ہے اللہ اولاد ہے اللہ اولاد کس کو کہتے ہیں جن کی مائیں مختلف ہوں باپ ایک ہوں اس کو کہتے ہیں اللہ تین قسم کی اولاد ہوتی ہے عینی اور حقیقی اخیافی اور اللہ تو عینی اور حقیقی باپ بھی ایک اور ماں بھی ایک اور اخیافی جن کا باپ الگ الگ ماں ایک جیسے ایک اور دو جگہ شادی کرے تو باپ تو باپ الگ الگ ہے ماں ایک ہے اور اللہ کہ ماں مختلف لیکن باپ ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء یہ اللہ اولاد ہیں یہ اللہ بھائی ہیں یعنی ان کے اصول ایک ہیں البتہ فرو اور شریعتیں ان میں اختلاف ہے ہر نبی توحید کی دعوت دیتا تھا ہر نبی عبادت کی ہر نبی اچھے اخلاق کی دعوت دیتا تھا ہر نبی نے نماز کی دعوت دی زکات کی دعوت دی لیکن نماز کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے زکات کا نصاب مختلف ہو سکتا ہے لیکن دعوت ہر نبی نے دی اور ہر نبی نے کہا کہ میں مسلمان قرآن بتاتا ہے ہر نبی یہ کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ اسلام کے بارے میں آتا ہے اللہ نے فرمایا اسلم ابراہیم اسلام لے آؤ مسلمان ہو جاؤ میرے حکم کے سامنے جھک جاؤ ارض کیا اسلمت تو رب میں تو رب العالمین کے سامنے پہلے سے جھکا ہوا ہوں میں تو پہلے سے مسلمان ہوں اور آگے فرمایا کہ وبسا بھا ابراہیم بنی ہی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یاقوب نے وسیعت کی ان اللہ حصفین بیٹو اللہ نے تمہارے لیے ایک دین منتخب کر لیا اور وہ کون سا دین ہے اسلام فلا تموتن الا وانتم مسلمون تو کوشش کرنا اور جان لگا دینا اس بات کے لیے کہ تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں موت آئے اور یوسف ال اسلام نے اللہ سے دعا کی ایسے یوسف علیہ اسلام جیسا پیغمبر اللہ سے دعا کرتا ہے تو فنی مسلم الحین میرے اللہ مجھے موت دینا مسلمان ہونے کی حالت میں اور میرا حشر فرمانا اپنے نیک بندوں کے ساتھ مصر کے جو جادوگر تھے جب انہیں ایمان قبول کیا اور فرآون نے دھمکیاں دی پھانسی پر چڑھا دوں گا لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا تو اللہ سے دعا کی ربنا بنا علینا صبر اے ہمارے رب ہم پر صبر ان ڈھیل دے متوفنا مسلمین اور ہمیں موت دینا اسلام کی حالت میں اور عیسیٰ اس علیہ اسلام کے ہواریوں کے بارے میں قرآن بتاتا ہے کہ عیسا اس علیہ اسلام کے حوالیوں نے کہا اے ہمارے رب ہم ایمان لے تم گوار ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے کہلوایا مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان تو حضور فرمارے سب سے پہلے میں خود مسلم ہوں اور اب تم کو دعوت دیتا ہوں کہ تم بھی مسلم بن جاؤ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی مسلمان بننے کی بھی توفیق فرمائے اور اللہ میرا اور میری نسلوں کا اور آپ کا اور آپ کی نسلوں کا خاتمہ اسلام اور ایمان پر فرمائے فکس زبو لیکن اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے علیہ اسلام کو جھکلا دیا فنک ہم نہ نے نوہ کو نجات دی مم آہ فلفل کی اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے وہ کشتی کیسی تھی قرآن نے نہیں بتایا اس کی تفصیل نہیں بتایا بتائی کتنی لمبی تھی کتنی چوڑی تھی اور قرآن ایسی باتیں ذکر بھی نہیں کرتا یہ تو عجیب کتاب ہے صرف اصولی بات کو بیان کرتی ہے اور جزئیات میں نہیں جاتی یہ کتاب لیکن تو میں آیا تو میں آیا کہ یہ جو کشتی تھی تین سو ہاتھ یہ لمبی تھی پچاس ہاتھ چوڑی تھی اور تیس ہاتھ بلند تھی وہ اچھا خاصا بحری جہاز تھا یہ جو طوفان آیا نور اسلام کے زمانے میں یہ کہاں آیا علما کہتے ہیں یہ عراق میں آیا دجلہ اور فراد کے درمیانی علاقے میں اور یہ جو طوفان آیا یہ لمبائی میں چار سو میل تک پھیلا ہوا تھا اور چوڑائی میں تقریباً سو میل پھر یہ بات بھی تفسیروں میں لکھی گئی کہ اس طوفان کے اندر کیا ساری دنیا کے انسان ہلاک ہو گئے یا صرف نور علیہ السلام کی قوم کے افراد ہلاک ہوئے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ طوفان صرف عراق کے علاقے میں تھا یا یہ طوفان عالمگیر تھا یہ سیلاب عالمگیر تھا یہ سوال بھی ہوا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیلاب صرف عراق میں محدود رہا یعنی جہاں حیدن اسلام کی قوم آباد تھی اور بعض کہتے ہیں نہیں یہ پوری دنیا میں سیلاب آیا عالمگیر سیلاب تھا بظاہر قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سیلاب صرف نو علیہ اسلام کی قوم تک محدود رہا جنہوں نے ان کو جھٹلایا یہ الگ بات ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں انسان صرف وہی تھے جو عراق میں آباد تھے اور کہیں ابھی تک آبادی ہوئی نہیں تھی تو دنیا کے کسی دوسرے علاقے میں ابھی تک انسان آباد نہیں ہوا تھا تو یہ بلکہ صرف عراق ہی کے علاقے میں انسان آباد تھا اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عراق یہ دنیا کا قدیم ترین ملک اور شہر ہے تو گویا کے دونوں قسم کے مفسرین کی بات صحیح ہوئی وہ جو کہتے ہیں کہ سارے انسان ہلاک ہو گئے ان کی بات بھی صحیح ہے اور وہ جو کہتے ہیں کہ صرف علیہ اسلام کی قوم کے متکبر لوگ ہلاک ہوئے ان کی بات بھی صحیح ہے اس لیے کہ اس وقت صرف یہی لوگ تھے جو عراق ہی میں تھے اور دنیا میں کہیں پر انسان بستے نہیں تھے تو فرمایا کہ ہو جٹلا ہو دیا تو ہم نے ان کو نجات دی اور ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے وجہ اللہ خلائفہ اور ہم نے انہیں زمین پر آباد کیا یعنی جو لوگ بچ گئے کشتی میں سوار تھے تو ان کو ہم نے زمین پر آباد کیا الَّذِينَ كَذَّبُوا بھی اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری ایتوں کو جھٹلایا فنزر کئی پکانا آ کے تو دیکھیے ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جن کو ڈرایا گیا تھا تو اس ایت سے بھی ان الفاظ سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ عذاب ان لوگوں پر آیا جن کو ڈھرایا گیا تھا جن کو سمجھایا گیا تھا جن کو خبردار کیا گیا تھا ثم بعثنا من بعده رسلا پھر ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بھی کئی رسول بھیجے اپنی اپنی قوم کی طرف فجاؤهم بالبينات وہ واضح دلائل لے کر آئے فما كانوا يؤمنون بما كذبوا به من قبل لیکن انہوں نے ایمان چیز پر جسے اس سے پہلے جٹلا چکے تھے یعنی جس چیز کو انہوں نے ایک دفعہ جٹلا دیا ایک دفعہ زبان سے نہیں کہہ دیا پھر وہ اسی پر قائم رہے اگر کہ ان کو کتنے دلائل دے دیے گئے اور کتنے موجزات دکھا دیے گئے لیکن پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے اس چیز کو جس چیز کی ایک دفعہ وہ نفی اور انکار کر چکے تھے لیکن یہ متقبر اور کافر کا طریقہ ہوتا ہے مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب اس پر حق بات واضح ہو جائے تو وہ اپنے قول سے رجوع کر لے اگر ایک بات کو پہلے جب لیکن مسلمان کا حق اور سچ ہونا ثابت ہو جائے تو اپنی قول کو چھوڑ دے اور حق بات کو تسلیم کر لے کزالتب علا کلولم اسی طریقے سے ہم مہر لگا دیتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر یعنی جو لوگ ان کار پر اڑ جائیں تکبر کریں تو پھر ہم ان کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں ان کو کبھی بھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی اور یاد رکھیں کہ یہ اللہ پاک کا سب سے بڑا عذاب ہے دل پر مہر لگ جانا یہ اللہ پاک کا بہت بڑا عذاب ہے ثم باثنا من بعدهم موسى وهارون پھر ہم نے ان نبیوں کے بعد موسی اور حارون کو بھیجا فرعون کی طرف بمالئہی اور اس کے سرداروں کی طرف بیایاتینا اپنی آیات کے ساتھ فاستكبروا لیکن انہوں نے تکبر کیا وکانو قوم مجرمین اور وہ مجرم لوگ تھے فلما جاءهم الحق من عندنا جب مصریوں کے پاس اور فرعونیوں کے پاس حق آ گیا ہماری طرف سے کالو مبین تو وہ کہنے لگے کہ بے شک یہ تو کھلا ہوا علیہ السلام نے فرمایا اتقولون للحق لما اکم ارے تم حق کے بارے میں کہتے ہو جب حق تمہارے پاس آ گیا کیا یہ جادو ہے ارے حق کو اللہ کی بہی کو اللہ کے کلام کو کہ یہ جادو ہے بلا یوفل حسہ ہرون حالانکہ جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جادوگر شوب دے دکھا سکتا ہے جادوگر تماشا دکھا سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے محفل کو گرم کر سکتا ہے لیکن جادوگروں کے نہ تو اخلاق اعلی ہوتے ہیں نہ ان کے دل کے اندر انسانیت کے لیے درد ہوتا ہے نہ وہ بے لوس ہوتے ہیں بے غرض ہوتے ہیں نہ ہی ان کے اندر پاکیزگی ہوتی ہے اور نہ ہی وہ نظریات اور اخلاق میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں اور نہ ہی دنیا میں کوئی انقلاب برپا کر سکتے ہیں جب کہ امبیا کرام علی مسلم کے اخلاق بہت اعلی ہوتے ہیں ان کے دل میں انسانیت کا درد ہوتا ہے ان کا کردار بڑا پاکیزہ ہوتا ہے وہ بے لوس ہوتے ہیں اپنی دعوت پر کسی قسم کا معاوضہ طلب نہیں کرتے اللہ پاک ان کے ذریعے سے انسانوں کے دلوں کو بدلتے ہیں اخلاق کو بدل دیتے ہیں اعمال کو بدل دیتے ہیں اور ان کے ذریعے سے ملکوں میں اور شہروں میں اور قصبوں میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے کالو اجیتنا لطلفتنا اما بجدنا علی آبا مستریوں نے کہا موسا کیا تم ہمارے پاس آئے ہو اس لیے کہ تم ہمیں اس طریقے سے ہٹا دو جس طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کیا تم اس لیے آئے ہمیں اس طریقے سے ہٹا دو ان بتوں سے ہٹا دو جن کی عبادت اور پرست ہمارے باپ دادا کرتے تھے تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ مصری جو تھے وہ تقریباً ایک ہزار دیوتاؤں کی عبادت کرتے تھے اس کے علاوہ وہ حیوانوں کی بھی پرستش کرتے تھے گائے کی بھی عبادت بندر کی بھی عبادت کتے کی بھی عبادت بلی کی بھی عبادت جیسے آج ہندوستان والے مختلف حیوانوں کو اپنے معبود مانتے ہیں اسی طریقے سے مصری بھی مختلف چیزوں کو اپنے معبود مانتے تھے تو کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ان بتوں سے ہم کو ہٹا دو اس دین سے ہمیں ہٹا دو جس دین پر ہمارے باپ دادا تھے بتاقون کمل کی مری عرف اور زمین میں ملک میں تمہیں بڑھائی مل جائے یہ جو دنیا پرست ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بھی اپنے اوپر پیاس کرتے ہیں کیونکہ دنیا پرستوں کی نظر میں سب سے بڑی چیز پیسہ ہے پیسہ دولت اور کرسی سب سے بڑی چیز ہے. تو دوسروں کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نظر میں بھی سب سے بڑی چیز روپیہ پیسہ اور کرسی اور اقتدار ہوگا چنانچہ اگر کوئی دین کی دعوت دے تو اس کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ لازمن اس کا کوئی نہ کوئی مفاد ہوگا لازمند ان کو کہیں نہ کہیں سے پیسے ملتے ہیں مگر نہ پیسے کے بغیر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دین کی دعوت دیتے پھرے بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو تبلیغی جماعت کے بارے میں کہتے ہیں ان کو امریکہ سے پیسہ ملتا ہے ان کو یقین نہیں آتا کہ یہ ایسے کوئی کر سکتا ہے کہ اپنی جیب سے پیسے لگا کر اور بستر اٹھا کر یہ گوٹھوں میں پھرتے ہیں یہ دیہاتوں میں پھرتے ہیں دھکے کھاتے ہیں مسجد کے فرش پر سوتے ہیں کوئی پیسے کے بغیر کر سکتا ہے لالچ کے بغیر کر سکتا ہے ان کو یقین ہی نہیں آتا ہے. کیونکہ وہ خود بغیر پیسے کے لالچ کے کوئی دین کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اب ان کی اپنی پوری زندگی وہ گھومتی ہے کرسی اقتدار اور دولت کے ارد گرد اس کے ارد گرد ان کی پوری زندگی گھومتی ہے تو دوسروں کے بارے میں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی پیسے کے لالچ میں یہ کچھ کرتے ہیں بگرنا پاگل تو نہیں ہو گئے کہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر یہ آئے ہیں ہمیں نمازی بنانے کے لیے تو وہ کہنے لگے مصری کہنے لگے ہے تسا علیہ اسلام سے اور حید ہارون علی السلام سے کہ تم دونوں جو آئے ہو ہمیں دین کی دعوت دینے کے لیے تو دین کی دعوت مقصد نہیں ہے بلکہ تم یہ چاہتے ہو کہ مصر میں ہمیں اقتدار مل جائے ہم مصر کے مالک اور بادشاہ بن ہیں ممان ہن الما منی اور ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں ہم نہیں مانیں مکال فرعون اور فرعون نے کہا بکل صاحر علیم میرے پاس ہر ماہر قسم کے جادوگر کو لے آؤ چالاک حکمرانوں کی طرح فرعون نے اپنے درباریوں کو یہ یقین دلا دیا کہ ہارون اور موسا دونوں جادوگر ہیں لہذا ان کا زور توڑنے کے لیے سے ہی مقابلہ کروانا ضروری ہے تاکہ ان کو نیچا دکھایا جائے ان کو, اللہ کیا جائے ان کو شکست دی جائے تو کہنے لگا کہ پورے ملک سے ماہر قسم کے جادوگروں کو لے آؤ پلما جا سہرتو جب جادوگر آ گئے موسا تو ان سے موسا علیہ اسلام نے فرمایا القو ما انتم تمقون ڈالو جو کچھ تم ڈال ہیں جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے ڈالو جیسا کہ دوسرے مقامات سے پرانے پاک سے ثابت ہے کہ وہ اپنے ساتھ لاٹیاں لے کر آئے اور رسیاں لے کر آئے تو موسا علیہ اسلام نے فرمایا کہ تم ڈالو اپنی رسیاں اور لاٹیاں ڈالو اور جو کچھ کرشمہ دکھانا چاہتے ہو وہ دکھا دو چنانچہ جب انہوں نے رسیاں اور لاٹیاں ڈالی تو پورا میدان چھوٹے بڑے سانپوں سے بھر گیا پلما الخ جب انہیں رسیاں اور لاٹیاں ڈال دی کال موسا تم بھی موسا علیہ السلام نے فرمایا تم جو کچھ لے کر آئے ہو یہ جادو ہے ان اللہ سیبتلو بے شک اللہ ابھی اس کو ملیا میٹ کر دے گا ان اللہ لا لہو عمل المفسدین بے شک اللہ فساد کرنے والوں کے عمل کی اصلاح نہیں کرتا اور فساد کرنے والوں کو حقیقی کامیابی نصیب نہیں ہوتی قرآن ہی سے ثابت ہے کہ جب انہیں رسیاں ڈالی اور سانپ بن گئے ہر طرف تو پہلے تو مسا علیہ اسلام ذرا پریشان ہوئے خوف زدہ ہو گئے یہ پریشانی دو وجہ سے تھی ایک تو طبعی طور پر مسا علیہ السلام کو ایک سا محسوس ہوا اور دوسری پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ ہے تو مسا علی اسلام کے دل میں خیال آیا کہ میری قوم کہیں ان کے جادو سے متاثر نہ ہو جائے اور مجھے معاذ اللہ جھوٹا نہ سمجھ لے تو اس لیے پریشان ہوئے لیکن پھر اللہ نے یقین دلایا ایموسا لا تخف آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ان کا بے شک آپ ہی کامیاب رہیں گے آپ ہی غالب رہیں گے چنانچہ موسا علیہ السلام نے پھر اپنی لاٹھی ڈالی اور وہ اجدہ کی صورت اختیار کر گئی اور جتنے انہوں نے صاف بنا رکھے تھے وہ لاٹھی سب کو ایک دم مگل گئی یوں حق کا بول بالا ہو گیا اور باطل کو شکست ہو گئی اور اللہ پاک نے ان سارے جادوگروں کو ایمان قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی اور حضرت عبداللہ بن عباس رد الما نے بڑی پیاری بات فرمائی فرمایا کہ ان جادوگروں کا نصیبہ دیکھیے کہ صبح آئے تو کافر تھے صبح آئے تو کافر تھے اور جادوگر تھے اور شام ہوئی تو مومن بھی بن گئے اور اللہ پاک نے ان کو شہادت کا درجہ بھی عطا فرما دیا اس لیے کہ فرعون نے ان کو سولی پر چڑھا کر سب کو پھانسی دے دی انہیں پھانسی پر چڑھنا گوارا کر لیا لیکن ایمان کا دامن چھوڑنا گوارہ نہ کیا مجرم اللہ اپنے وعدوں کے موافق سچ کر دکھاتا ہے اگرچہ مجرم ناپسند ہی کریں بالآخر غلبہ حق ہی کو عطا ہوتا ہے اور میرے بھائیوں میرے بزرگوں اور دوستوں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ اسلام کے قصے کو قرآن کریم میں بار بار بیان کیا ہے شاید اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ جو ٹکراؤ ہے موسا علیہ اسلام اور جادوگروں کے درمیان ٹکراؤ موسا علیہ اسلام اور فرعون کے درمیان ٹکراؤ یہ ٹکراؤ ہر زمانے میں کسی نہ کسی انداز میں جاری رہے گا ہر زمانے آج بھی یہ ٹکراؤ اور یہ مقابلہ جاری ہے پوری دنیا جادوگروں سے بھری ہوئی ہے یہ جادوگر ہیں جنہوں نے لوگوں کو یہ باور کرا دیا کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے دنیا کے اسباب ہی سب کچھ ہیں اور اللہ کی قدرت کوئی چیز نہیں یہ ایک جادو ہے مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی قدرت پر ہر صورت میں یقین رکھے اور دل میں یہ ایمان رکھے کہ بالآخر آخر غلبہ حق کو نصیب ہوگا اور اہل حق کو نصیب ہوگا اللہ پاک ہمیں اہل حق کا غلبہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر الحمد الحمدللہ رب العالمین الحمد رب العالمین والصلاة والسلام لا سيد الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تزق قلوبنا بعد از هديتنا وحبلنا من لدنك رحمتا انك انت الوحاب ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل مالا قتل من قبلنا ربنا ولا تحملنا تو ہم ملنا مالا کون سال القوم کافرین اللهم إنا نسلك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونوذ بك من شر ما استعاد منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التباب الرحيم صلی اللہ تعالی علی رسول ہی خیر قلق ہی سیدنا و مولانا محمد و ہی, و ہی, و اہل ہی اجمعین آمین یا جنسے قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تصویر قرآن مولانا اصل شیخو بوئی تھا کی آواز میں اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لئے آسان اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے بیانات تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ان شو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد کا www.tausukoran.com